الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يحده الله فلا مزل له ومن يضلل فلا حادي لا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 وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة زلالة وكل زلالة في النار رب شرح لي صدري ويصر لي أمري وحل الأقدة من لساني يفقه قولي اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما اللہ وَأَسْلِحْ لِي فِي زُرِّيَتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيلِ عَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله وَالَّذِينَ مَعُوهُ أَشِدَّاءُ على الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ ظاللك مصلهُ في التوراد وَصلهُ في الإنجير كذرٍ أخرجَ شَطْأهُ فزَرهُ فستغْ لذا فستَبىعَ صُ فغ لذا فتَب على سوقه يُيعجب الزَُّ يَغيزَ بهِمكفار. حضرت محترم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ ساتھیوں کے فضائل و مناقب اور خلاف راشدین کو خلافت کے مناسب جس طرح اللہ نے عطا کیے ان باتوں کا تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے گزارشات کی ہیں گزشتہ مجلس میں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جو خلیفہ ثالث ہیں ان کی جو فضیلت جو برتری حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر ہے ان میں چند ایک باتوں کا تذکرہ آپ کے سامنے عرض کیا تھا اس کے بعد آج جس بات پہ میں اور آپ بلکہ ساری امت مسلمہ سخت پریشان اور مسترب ہے اس کی بابت آپ کے سامنے کچھ گزارشات کرنا چاہتا ہوں کہ وہ یہ ہے ہر صاحب شعور انسان ہر اچھے دل والا انسان مسلمانوں کے اندر تفرقے جو ہیں ان پہ پر سخت پریشان ہے ہم مختلف فرقوں میں کیوں بٹے ہم الگ الگ کیوں ہوئے اس کے اسباب کیا ہیں اس کی ابتدا کب ہوئی یہ آپ کے سامنے عرض کروں گا اور ان کو مسلمانوں کو مختلف سیاسی گروہوں میں بانٹنا اور انہیں مختلف فرقوں میں بانٹنے کا میں کے اندر کن لوگوں کا کردار ہے حضرات محترم خلیفہ دوم سیدنا عمر رضی اللہ تعالی آپ ایک ایسے خلیفہ تھے جو دور اندیش بھی تھے اور سخت گیر بھی تھے اپنی ریایہ کے اندر کسی بھی غلط بات کو نہ برداشت کرتے تھے نہ اسے سر اٹھانے دیتے تھے اگر کوئی بھی کسی جگہ سے کوئی فتنہ اٹھنا چاہتا آپ اس کی سر کو بھی کر دیتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی خلافت سے پہلے یہ بات ارشاد فرما دی تھی حضرت حزیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو تمہارے اور فتنوں کے درمیان ایک دروازہ ہے اور حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں مجھے یہ بتایا تھا آپ نے کہ وہ دروازہ عمر ہے جب تک یہ دروازہ رہے گا اسلام اور مسلمانوں میں فتنہ نہیں آئے گا جب اس دروازے کو توڑ دیا جائے گا تو مسلمانوں کے اندر فتنے آ جائیں گے اور جب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے آٹھ سال تک تو بہت اچھے طریقے سے معاملہ چلتا رہا اور فتوحات جو اسلامی تھی یہ ہوتی رہی اسلام کی سرحدیں پھیلتی گئی یہاں تک کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے میں سال تک اسلامی سلطنت کی پوزیشن یہ بنی ہوئی تھی کہ ساڑھے چوالیس لاکھ مربع میل کا علاقہ اسلامی حکومت کے اندر تھا <تصفح> یہاں پہ یہ یاد رکھے یہ وسعتیں مزید بڑھ رہی تھی کہ ایک یہودی عالم دین جو یمن کا رہنے والا ممکن ہے پہلے بھی وہ کچھ کرتا ہو یا سوچتا ہو اس نے لوگوں کو ایک نیا تصور دیا سب سے پہلے تو اس نے دیکھا کہ کون کون سا گروہ ہے جس کو اسلام کے آنے کی وجہ سے زد پہنچی ہے اس وقت تین تھے ایک یہودی ان کی مذہبی اجارہ داری ختم ہو گئی تھی ایک عیسائی تھے ان کی مذہبی اجارہ داریاں بھی ختم ہو گئی تھی تیسرے مجوسی آتش پرست تھے ان کا تو معاملہ بالکل ہی برباد ہو گیا انہوں نے ایسے لوگوں کو اکٹھا کیا جو عیسائی مجوسی یا یہودی تھے ان کے اندر ایک تصور نیا دیا کہ ہم میدانوں کے اندر مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے اور یہ میرے عزیز بھائیو یاد رکھو آج چودہ سو سال گزرنے کے بعد بھی مسلمانوں کے خلاف اگر کفر میدانوں میں آیا ہے تو کبھی کامیاب نہیں ہوا جب بھی کفر نے مسلمانوں پہ غلبہ پایا ہے یا مسلمانوں کو ذکر پہنچائی ہے تو ان کے اندر داخل ہو کے ان کے اندر ایسے بندوں کو داخل کر کے جو دل کے اندر مسلمانوں سے سے رکھتے ہیں ان کی غداری کی وجہ سے مسلمان غدار نہیں ہوتا یہ بات ذہن میں رکھیں آج ہم یہ بات کہتے ہیں کہ مسلمانوں میں غدار بہت ہے مسلمان غدار نہیں ہوتا مسلمانوں کے اندر غداروں کو شامل کیا جاتا ہے یہی کنسپٹ عبداللہ اللہ بن سبا نے دیا تھا کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ میدانوں میں نہیں لڑ سکتے تو کیسے لڑے کہنے لگا مسلمان بن کے مسلمانوں کی صفوں میں شامل ہو جاؤ اس سے کیا ہوگا اور اس کا رزلٹ جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ اس شیطان صفت انسان نے ایک ایسی چال چلی تھی جسے معصوم مسلمان نہ سمجھ سکے اور آج بھی یہ بات یاد رکھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے آپ نے فرمایا زجن لئیم کافر اور منافق جو ہے کمینہ اور بد فطرت ہوتا ہے اس کے مقابلے میں جو ایماندار جو مومن ہے یہ بولا بالا اور معصوم ہوتا ہے ایک مومن آدمی دوسرے کو اپنے جیسا سمجھ کے دھوکا کھا جاتا ہے لیکن کمینہ آدمی جو ہوتا ہے جو بد فطرت ہوتا ہے چونکہ اس کے اپنے دل میں ہر وقت کھوٹ ہوتی ہے اس لیے وہ دھوکا نہیں کھاتا وہ سمجھتا ہے میں چلا ہوں میں متکاری کرتا ہوں شاید میرے ساتھ بھی ایسا ہی کر رہا ہے ہمیشہ مومن آدمی کو ایماندار کو اعتماد میں لے کے دھوکا دیا جاتا ہے یہ ایک اصول اور قانون میں رکھے تو انسان کا مکار اور چلاک ہونا یہ کوئی ایمان کی علامت نہیں ہے اس کا معصوم اور بھولا بالا ہونا یہی اس کی اچھائی کی علامت ہے اور یہ دھوکا تو کھا جاتا ہے لیکن ایمان نہیں گواتا وہ مکر کر کے ایمان برباد کر لیتا ہے الیاز اللہ, اللہ ہمیں محفوظ رکھے اس نے چونکہ وہ ایک عالم دین تھا اس نے سوچا کہ جو اسلام کی نظریاتی سرحدیں ہیں جو اسلام کے نظریات ہیں اس کی جو آساس ہے اس کے اندر درارے ڈالو وہ کیسے اس نے پہلے قرآن کے متعلق دیکھا ہوا تھا کہ قرآن کے اندر تو تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا تو قرآن کے بعد مسلمان سب سے زیادہ جس شخصیت سے محبت کرتے ہیں جن کی بات کو عقیدت سے لیتے ہیں ان کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور اگر اس دور میں ہی نہیں آج کے اس گیر گزرے دور کے اندر بھی ایک ایسا مسلمان جو عملی طور پہ بہت کمزور ہے اس کے سامنے رسول اللہ کا فرمان سنایا جائے تو خاموش ہو جاتا ہے میں بات کہوں میرے ساتھ سو بندے اختلاف کریں گے کوئی اور شخص کرے ہزاروں اختلاف کریں گے یہ ہوتا ہے لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ جائے تو جو شخص مسلمان ہے بے شک وہ عملی طور پہ کمزور کیوں نہیں وہ فوراً خاموش ہو جاتا ہے کہ یہ میرے نبی کی بات ہے اس لیے یہ مسلمانوں کی کمزوری کو انہوں نے یا مسلمان کے اس عقیدے کو مدے نظر رکھتے ہوئے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے جھوٹی باتیں پھیلانی شروع کر دی آج ہم دیکھتے ہیں کہ کئی بار دفعہ آپ ایک حدیث سنتے ہیں کوڈ کرتے ہیں لیکن وہ حدیث درست نہیں ہوتی کہا جاتا ہے یہ ضعیف ہے سادہ مسلمان سوچتا ہے یہ ضعیف کیسے ہوئی جب یہ حدیث ہے رسول اللہ کا فرمان ہے پھر ضعیف کیسے ہوئی یا کمزور کیسے ہوئی اصل میں ضعیف اور کمزور ہوتی ہے بیان کرنے والوں کی وجہ سے جو لوگ اس کو بیان کرنے والے ہیں وہ قابل اعتماد نہیں ہے تو اس بات کو یقین نہیں کیا جا سکتا کہ یہ واقع رسول اللہ کا فرمان ہے یا لوگوں نے اپنے پاس سے گڑا ہے حضرت بن یمان رضی اللہ, حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ میری امت کے اندر سب سے پہلی جو کتا ہی آئے گی وہ دیانتداری کا کمزور ہونا ہے جب دیانت دیانتداری کہتے ہیں پہلے ہم کاروبار کرتے تھے معاملات کرتے تھے بات کرتے تھے اگر کوئی مسلمان سامنے ہوتا تو ہم سمجھتے یہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا یہ کبھی غلط نہیں کر سکتا ہم بے دڑک کر لیتے تھے لیکن اب دیکھتے ہیں یہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے یہ ہے بھی یا نہیں اس کی بات یہ دیانت دار بھی ہے یا نہیں ہے یعنی یہ کمزوری اس وقت مسلمانوں میں نہیں تھی ان میں تھی جو مسلمان بن کے مسلمانوں کے اندر گسے تھے جن کے دلوں کے اندر نفاق تھا یہ تین لوگ تھے کے کے اور مجوسیوں کے جو صاحب علم تھے وہ اسلام میں داخل ہوئے بلکہ یہاں یہ بات آرز کر دوں سلاح الدین ایوبی رحم اللہ جب اس کے خلاف ساری دنیا کی قوتیں جمع ہو گئیں بیت المقدس کو آزاد کرنے کا وقت تھا اور مسلمان مختلف فرقوں میں بٹے ہوئے تھے تو اس نے گیارہ سال تک ان نام نہاد مسلمانوں سے لڑا اور دو سال کے اندر بائیس ممالک کی عیسائی مملکتوں کو شکست دی تو یہ جو گھس بیٹھے تھے اور اس وقت پتا چلا کہ مسلمانوں کی بڑی بڑی مساجد میں بہت بڑی بڑی مساجد میں جو ائما کرام تھے جو بہت بڑی گڑی گدیوں پہ بیٹھ کے لوگوں کو دین کی تعلیم دیتے تھے اندر سے عیسائی تھے اور آپ میں یہ بھی عرض کر دوں یہ اسی وقت نہیں آج بھی ہمارے یہاں ٹرائبل ایریا میں جب بہت سے لوگوں کو طالبان کر کے قتل کیا گیا تو جب ان کا جنازہ یا نہلانے کے لیے انہیں غسل کے لیے کپڑے اتارے گئے تو وہ غیر مختون تھے وہ عیسائی ہندو یا یہودی تھے جنہوں نے روپ دارا ہوا تھا مسلمانوں کا یہ ایسا طریقہ کار ہے جو یہودی عیسائیوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی کے زمانے میں شروع کیا اور مسلمانوں کے اندر کنفیوژن پھیلانی شروع کر دی اور سب سے پہلا ان کا وار یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے آپ کے نام پہ باتیں پھیلائی جائیں کبھی کسی صحابی کے متعلق کبھی کسی اچھے انسان کے متعلق یعنی ایسی ایسی کبھی عقیدہ توحید کے متعلق کبھی عقیدہ رسالت کے متعلق ایسی کنفیان پھیلائی کہ مسلمانوں میں سے عام لوگ علماء کو تو فرق نہیں پڑا لیکن جو عام لوگ تھے پڑھے لکھے نہیں تھے ان کے لیے مشکل ہو گئی کہ ہم کون سی بات سچی سمجھے اور کون سی جھوٹی سمجھے اس کے بعد اللہ محدثین کی قبروں کو نور سے بر دے انہوں نے پھر اس کی تخصیص کی پانچ لاکھ انسانوں کی زندگی کا ڈیٹا انہوں نے جمع کیا اس زمانے میں جب ابھی کاغذ کی ایجاد بھی نہیں ہوئی تھی انہوں نے شربی پہ پتوں پہ ان لوگوں کی زندگی کا ڈیٹا جمع کیا کہ یہ جو لفظ حدیث بیان کر رہا ہے اس کی اپنی زندگی کیسی ہے تو یہ پانچ ہزار پانچ لاکھ لوگوں کا ڈیٹا جمع کیا اور ہمیں پھر تخصیص کر کے تخریج کر کے بتا دیا کہ فلاں بات گڑی گئی ہے اور فلاں بات رسول اللہ کی طرف سے ہے اور دوسرا کام یہ کیا اس نے اس نے پورے معاشرے میں یمن کے لوگ چونکہ اسے جانتے تھے یہ یہودی ہے اس کی فطرت کو جانتے تھے اس نے اپنے ملک کو چھوڑ دیا یہ بسرا چلا گیا بسرا میں اسے خاص پذیرائی نہ ملی پھر یہ کوفہ گیا کوفہ میں بھی اتنے لوگ نہ اسے مل سکے پھر وہاں سے یہ مصر میں چلا گیا اس نے سارے علاقوں میں پھر کے کوئی نہ کوئی بندہ ضرور ڈونڈ لیا کے اندر اس نے مالک بن اشتر جو پہلے سابقہ ایک عیسائی تھا اس کے دل کے اندر تھی اسے اپنے ساتھ ملایا اسی طرح کے اندر کچھ لوگوں کو ساتھ ملایا مصر کے اندر وافکی بن حرب اسے ملا اس نے اسے اپنے ساتھ یہ سب مکار اور چلاک لوگ تھے اور پھر اس نے ایک پلاننگ کے تحت ہر شہر میں ایک پروپگنڈا مہم شروع کی سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق کہ اسلامی گورنمنٹ کو کمزور کرنے کا یہ یہودیوں کا پرانا طریقہ ہے کہ اپنے ایجنٹ جو ہیں مسلمان حکومت میں داخل کرو مسلمان مملکت میں داخل کرو وہ کرپشن کا شور مچائیں اور اسلامی حکومت کو کمزور کر دیں اگر حکومت کمزور ہو جائے گی تو مسلمان ملک کے متفقہ طور پہ کفار کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے اور آج بھی دیکھ لیں اسلامی جتنے بھی مسلمان ممالک ہیں ان کی حکومتوں کو ہمیشہ ڈمی بنایا جاتا ہے تاکہ یہ متفقہ طور پہ کفار کا مقابلہ نہ کر سکیں تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق انہوں نے یہ پرگنڈا شروع کر دیا کہ یہ حضرت عثمان نعوذ اللہ کرپٹ ہیں انہوں نے اپنے رشتے داروں کو سارے چیزیں دے دی ہیں حالانکہ اس وقت اسلامی مملکت کے اندر چھبیس صوبے تھے اور چھبیس گورنر تھے چھبیس گورنروں میں میں پوری تحقیق کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں آپ کے خاندان کے صرف تین لوگ تھے ویسے حضرت عثمان کے پورے دور میں پانچ عموی گورنر رہے ہیں ان میں بیک وقت جو تھے وہ صرف تین تھے 26 میں سے تین اگر ان کے تھے اور یہ ایسے نہیں تھے کہ جنہیں حضرت عثمان نے مقرر کیا تھا یہ حضرت عمر کے دور میں بھی تھے حضرت ابو بکر کے دور میں بھی تھے اور دو ایسے گورنر تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی تھے تو یہ سرے سے ہی بات غلط تھی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی انہوں نے اپنے خاندان کو مقدم رکھا اور دوسرا الزام یہ لگایا کہ یہ اپنی مرضی سے پیسے بانٹتے ہیں حالانکہ اسلامی حکومت کے اندر حضرت عمر کے دور میں بھی اور حضرت ابو بکر کے دور میں بھی ہر مسلمان کے لیے ایک عطا تھی جو ہر چھ ماہ کے بعد ہر مسلمان کو ملتی تھی اور اس کے مرتبے کے اعتبار سے ملتی تھی۔ سب سے پہلے اشرہ مبشرہ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ اس کے بعد اشرہ مبشرہ اس کے بعد بدر کے جو لوگ تھے اس کے بعد جنہوں نے احد میں حصہ لیا تھا پھر احزاب میں لیا تھا پھر اسی طرح ترتیب بنائی گئی تھی جس کے مطابق سب کو عطا دی جاتی تھی۔ اور یہ ایک فطری بات ہے۔ جنگے احد ہے جنگ بدر ہے یا جنگ احزاب ہے ان میں جن لوگوں نے حصہ لیا تھا یا وہ قریش مکہ تھے یا انصار مدینہ تھے تو اگر انہیں عطا زیادہ ملتی تھی تو یہ رسول اللہ نے ترتیب بنائی ہوئی تھی حضرت عثمان نے نہیں بنائی تھی حضرت عثمان کو اس بات کا الزام دینا کہ آپ نے غلط ترتیب کی تھی دوسرے لوگوں کو کم دیتے تھے انہیں زیادہ انہیں زیادہ اس لیے دیتے تھے کہ یہ سابقون الاولون سب سے پہلے مسلمان تھے اس میں کوئی الزام والی بات نہیں حضرت عمر بھی انہیں زیادہ دیتے تھے آپ دیکھیں میں پچھلی دفعہ عرض کر چکا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ایک مرتبہ اعتراض کیا تھا اپنے بابا سے آپ کے پاس یمن کا سامان آیا تو آپ نے اس میں جو سب سے خوبصورت حلے تھے سیدنا حسنین رضی اللہ تعالی عنہما کو دیے ایک حضرت حسن کو بھیجا اور ایک سیدنا حسین کو بھیجا اور آپ نے اس میں سے جو بہترین مال تھا وہ آپ نے حضرت علی کی اولاد کو دیا تو حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا ابا جان کیا آپ امیر المومنین نہیں ہیں آپ نے فرمایا ہاں تو کہا میں تمہارا بیٹا نہیں ہوں انہوں نے کہا ہاں تو کہا میرا یہ حق نہیں بنتا جو آپ نے حسنین کو دیا آپ نے اس کے مقابلے میں یہ جواب دیا تھا عبداللہ اللہ نہ تیرا باپ علی جیسا نہ تیری ماں فاطمہ جیسی یعنی یہ ایک احترام تھا یہ سب لوگ ان لوگوں کا احترام کرتے تھے اور ہمیں بھی ان لوگوں کا احترام کرنا چاہیے تو یہ سیدنا عثمان پہ جو بلا سوچے سمجھے ہر بندے نے یہ اپنی زبان کو کھولا یہ بالکل جھوٹ اور بکواس اور سبائی فتنے کا یہ سب سے پہلا دانا تھا جو کر دیا. ہر شہر میں آگ لگا دی کہ حضرت عثمان غلط کر رہے ہیں حالانکہ حضرت عثمان نے ان لوگوں کے ان سبائیوں کے کہنے پہ اپنے کئی گورنرز کو معذول کیا اور ان کے کہنے پہ جن کو چاہا لگا دیا لیکن جن کے دلوں میں ہو ہو جو گند ہو اللہ رب نے لوگوں میں تم ایسے لوگ دیکھو گے جن کی گفتگو بڑی اچھی لگے گی وہ اپنی بات کی صداقت پہ آگ لگانے والے یہ مسلمانوں کو پھاڑنے والے یہ کبھی بھی اچھے لوگ نہیں ہو سکتے تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سلطنت کو تین سال پورے کا سامنا رہا اور کئی گورنرس نے اور لوگوں نے مشورہ دیا کہ اس کو یہیں پہ کچل دیا جائے حضرت عثمان بڑے رحم دل تھے آپ کہنے لگے نہیں ان سے بات چیت کی جائے ان جہاں تک ممکن ہے ان سے اپنے ڈنڈے کو اپنی تلوار کو روکا جائے حالانکہ اسلامی سلطنت کے خلاف اٹھنے والے ہاتھ کو کاٹنے کا حکم ہے میرے عزیز بھائیوں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے حضرت ابو موسا شریح کی ڈیوٹی لگائی پھر سعید بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کی ڈیوٹی لگائی آپ ان سے گفتگو کریں لیکن جن کے دل میں ہی مسلمانوں کو پھاڑنا تھا ان سے بات چیت کوئی حیثیت نہیں رکھتی وہ ہر بات کے بعد مکر جاتے ہیں پھر جاتے تھے اللہ، اللہ، اللہ، یہاں تک کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کی ڈیوٹی لگائی ان کے متعلق سارے صحابہ کی متفق رائے ہے کہ حضرت یہ بڑے ہی صبر اور تحمل والے تھے انہوں نے بھی ان کے ساتھ مذاکرات کیے انہیں سمجھانے کی کوشش کی لیکن یہ ایک طاق میں تھے اس طاق میں ہمیشہ رہے پھر ان پینتیس ہجری میں وہ وقت آیا جب ان لوگوں نے کہا دیکھا کہ اب سب لوگ حج کے لیے جا رہے ہیں مصر بسرا اور کوفا تینوں جگہ کے لوگ ان کی متفق کا ایک پلاننگ تھی یہ اپنی اپنی جگہ ایک منظم گروہ بن چکے تھے یہ اپنے اپنے گروہ سے نکلے اور ایک گروہ بنا کے جتھے بنا کے یہ مدینہ منورہ میں وارد ہوئے مدینہ منورہ میں اس وقت کیفیت یہ تھی کہ سب لوگ حج کے لیے گئے ہوئے تھے یہ ذل حجہ کا مہینہ تھا انہوں نے پلاننگ کے ساتھ ایسا وقت کا تعین کیا جب مسلمان مدینہ میں کم ہوں گے حج کے لیے گئے ہوں گے اطراف عالم سے بھی لوگ حج کے لیے گئے ہوں گے اس وقت ہم اپنے مقاصد میں کامیاب ہو سکتے ہیں یہ لوگ مدینہ منورہ گئے اور مدینہ منورہ جا کے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ جا کے بالمشافہ وہاں جا کے ایک فتنہ پھیلانے کی کوشش کی اور اپنے فتنے میں کامیاب نظر آئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے پہلے اپنے صحابہ میں سے بعض لوگوں کو بھیجا حضرت عبداللہ بن عباس کو بھیجا حضرت عبداللہ بن عمر گئے اور بہت سے ساتھیوں نے جا کے گفتگو کی جب یہ بات نہ نظر آئی تو سیدنا عثمان خود گئے آپ نے بات کی آپ نے ان کے سامنے یہ تقریر کی جو ساری تاریخ کی کتابیں موجود ہے آپ نے فرمایا لوگوں مجھے بتاؤ اور یہاں یہ بات یاد رکھے ان میں فتنہ پرور بہت کم تھے اور بے بخوبی کے ساتھ ان کے ساتھ ملنے والے بہت زیادہ تھے یعنی شیطان صفت لوگ کم ہوتے ہیں جو ساتھ مل جاتے ہیں وہ اپنی سادگی کے ساتھ ان کی گفتگو میں آ کے اور ان کی پلاننگ کو دیکھتے ہوئے ان کے ساتھ مل جاتے ہیں اور ان کے ساتھ جتنے بھی تھے وہ آرابی تھے یا شہروں کے نوجوان تھے جو دین کے ساتھ زیادہ تعلق نہیں رکھتے تھے اور یہ ایک ایسا گروہ ہوتا ہے جسے گمراہ کرنا جسے ہٹانا یا کسی کے خلاف استعمال کرنا یہ بہت آسان ہوتا ہے بنسبت اس شخص کی جو شعور رکھتا ہو انہوں نے اسی طرح شہروں میں پھر کے ایسے لوگوں کو جمع کیا تھا جو بظاہر جذباتی تھے اور انہوں نے واقع اپنے دل سے سمجھا تھا کہ جو یہ لوگ کر کر رہے رہے ہیں یہ امت مسلمہ کی کے لیے کر رہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اس وقت پھر گفتگو فرمائی اور آپ نے پوچھا کہ میں نے کیا کیا ہے جس کی وجہ سے تم مجھے معذول یا قتل کرنے پہ آمادہ ہو انہوں نے کہا آپ لوگوں کے درمیان انصاف نہیں کرتے آپ نے فرمایا کوئی ایک مثال دو کہ میں انصاف فلاں کے ساتھ نہیں کیا انہوں نے ایک دو باتیں کی حضرت عثمان نے جواب دیا اور ان لوگوں کو بلا لیا کہ بتاؤ میں نے تمہارے ساتھ کوئی بے انصافی کی ہے انہوں نے خود اپنی زبان سے کہا ہمارے ساتھ آپ نے کوئی بے انصافی نہیں کی اب یہ بات ختم ہوئی تو کہنے لگے آپ اپنے عزیز و اقارب کو نوازتے ہیں آپ نے پوچھا میں نے کس کو نوازا ہے انہوں نے کہا آپ نے معاویہ کو گورنر لگایا ہوا ہے آپ نے امر بن سعید بن آس کو گورنر لگایا ہوا ہے اور فلاں کو گورنر لگایا ہوا ہے آپ نے فرمایا میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں کہ یہ تینوں لوگ حضرت عمر کے زمانے میں گورنر نہیں تھے کہ یہ تینوں لوگوں حضرت ابو بکر کے زمانے میں گورنر نہیں تھے اگر ابو بکر نے ان پہ اعتماد کیا اگر سیدنا عمر نے ان پہ اعتماد کیا تو پھر میں نے کر لیا تو کون سا گنا کر لیا ہے اب یہ بات ختم ہوئی تو پھر کہنے لگے آپ نے ہماری چراگا کو پھیلا دیا آپ نے فرمایا دیکھو اسلامی مملکت پھیل گئی صدقات کے اونٹ اور دوسری چیزیں بہت زیادہ ہو گئی میں نے اس لیے ان جگہ کو سرکاری زمینوں کو پھیلایا اور لوگوں کو وہاں داخلے سے منع کیا کہ یہ جو سرکاری ہیں ان کے اندر صرف وہی اونٹ، وہی جانور چریں گے جو اسلامی فوج کے لیے استعمال ہوتے ہیں اس میں میں نے کون سا گنا کیا ہے کیا میں نے اپنے لیے کیا ہے پھر کہنے لگے جس دن میں نے خلافت لی تھی اس دن مدینہ کے اندر اور مکہ کے اندر مجھ سے زیادہ احساس کسی کے نہیں تھے اور آج خلافت کو گیارہ سال ہو گئے میرے پاس صرف دو اونٹ میں نے ایک حج کے لیے رکھا ہوا ہے اور ایک گھر کے سامان کو ڈھونے کے لیے اس کے علاوہ میرے پاس کوئی اثاثہ نہیں ہے اب اس بات کا کوئی جواب نہیں ہے لیکن چونکہ ذہن میں خباست تھی اسلامی مملکت اور اسلامی نظریاتی اساسوں کو برباد کرنا تھا یہی ان کا مقصد تھا کہ مسلمان فتنوں میں پڑے اس کے لیے جب یہ ساری باتیں ہو گئی انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی آپ اس طرح کریں ہماری عطا میں کچھ زیادہ کر دیں ہم واپس چلے جاتے ہیں حضرت عثمان نے کہا یہ بھی کر دیتے ہیں اب تینوں گرو مصر ادھر ہے بسرا ادھر ہے کوفہ ادھر ہے تینوں واپس چلے گئے جب تھوڑا سا گئے تقریباً دو منزلیں چالیس بیالیس میل گئے پھر واپس آ گئے کہا کیوں آئے ہو کہنے لگے مصر کا جو ہے اس نے کہا جی ہم نے یہ بندہ پکڑا ہے اور اس بندے سے خط برآمد ہوا ہے حضرت عثمان نے خط لکھا ہے اپنے گورنر کو جب یہ مصر پہنچے تو سب کو قتل کر دیں اب اگر مصر کے گورنر کو حضرت عثمان نے خط لکھا تھا تو یہ دونوں کہاں سے آ گئے یہ تو اگل الگ رستوں پہ گئے تھے تو پہلی بات حضرت عثمان نے اس وقت قسم اٹھا کے کہی نہ میں نے خط لکھا ہے نہ لکھوایا ہے نہ مجھے اس کا پتہ ہے اور نہ ہی یہ میری مہر ہے جو اس پہ لگی ہوئی ہے اس کے باوجود انہوں نے اس کے باوجود مدینہ منورہ ڈالا اور چونکہ صحابہ کم تھے اور انہوں نے بہت کوشش کی حضرت دیجئے ہم ان کا رستہ روکیں گے اور اگر حضرت عثمان اجازت دے دیتے تو صحابہ بے شک کم تھے لیکن ان میں سے کوئی شخص آپ تک نہیں پہنچ سکتا تھا حضرت عثمان کے ذہن میں ایک ہی بات تھی وہ جب بھی کوئی شخص اجازت چاہتا حضرت حسن نے اجازت مانگی حضرت ابو حرا نے اجازت مانگی حضرت عبداللہ بن عمر نے اجازت مانگی حضرت عبداللہ بن عباس نے اجازت مانگی اور بھی حضرت طلحہ نے بھی اجازت مانگی سب نے اجازت مانگی آپ نے کہا اگر تمہارا میرے ساتھ کوئی تعلق ہے تو میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے دے کہتا ہوں میرے لیے تلوار نہ اٹھانا یہ اللہ کے رسول کا شہر ہے میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے ایک مسلمان کا بھی خون یہاں گرے انہوں نے کہا آپ کو قتل کر دیں گے کہا آپ کچھ بھی کر دیں مجھے رسول اللہ نے یہ کہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم عثمان اللہ تین خ... تجھے خلافت کی کمیز پہنائے گا لوگ تجھ سے اتروانے کی کوشش کریں گے اتارنا نہ اور اس مصیبت میں تمہارے لیے میں صبر اور استقامت کی دعا مانگتا ہوں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کی راوی ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو ظلمن اس طرح پہلے آپ کا پانی بند کیا گیا آپ کو مسجد میں جانا بند کر دیا گیا اور آپ کو نماز کی حالت میں آپ کی، آپ کو وزیت دی گئی اور پھر یہاں تک ہوا کہ اٹھارہ ذیل بروز جمعہ صبح کے وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا اور سب لوگ باوجود چاہتے ہوئے بھی کچھ نہ کر سکے کیوں جب بھی کسی نے کہا حتیہ کہ صحابہ کے جوانوں کا ایک گروہ وہ زبردستی مکان کے اندر داخل ہوا اور تلواریں کھینچ لی کہ ہم حضرت عثمان کی حفاظت کریں گے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی نے کہا میں قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں تمہیں معاف نہیں کروں گا میں تمہیں حکم دیتا ہوں مجھے کسی کی حفاظت کی کوئی ضرورت نہیں تم سب لوگ چلے جائے مجھے اللہ کے حوالے کرو اور جب یہ بدبخت لوگ کہے اللہ کے نبی نے کہا تھا اس شخص کو آپ ایک شخص جا رہا آپ نے کہا اس شخص کو جو لوگ شہید کریں گے وہ دنیا کے بدبخت لوگ ہوں گے ایک شخص اٹھا وہ گیا آپ نے ایک رومال پٹکا باندھا ہوا تھا جا کے سر سے پٹکا اٹھایا تو نیچے دیکھا سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے کہنے لگے میں پریشان ہو گیا کہ حضرت عثمان کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور واقعہ امام ابن سیرین کہتے ہیں کہتے ہیں میں نے ایک دن بیت اللہ کا تواف کر رہا تھا ایک شخص اللہ سے دعا مانگ رہا تھا اللہ تم مجھے معاف کر دے لیکن مجھے پتا ہے تو مجھے معاف نہیں کرے گا کیونکہ میرا گناہ ایسا ہے جو مجھے بھی احساس ہے کہ مجھے معافی نہیں مل سکتی ہے آپ نے کہا کہ میں نے جب یہ بات سنی تو مجھے بڑا تعجب ہوا یہ کیسا شخص ہے جو دعا بھی مانگ رہا ہے اور کہتا ہے میری دعا قبول نہیں ہو سکتی کہتے ہیں میں نے اسے پوچھا بھائی تم کیا دعا مانگ رہے ہو یہ کیسے کر رہے ہو وہ رو پڑا کہنے لگا میں بھی ان بد نصیب گروہوں میں میں بھی ایک شخص تھا جس نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت میں حصہ لیا تھا اور میں نے قسم کھائی تھی کہ آپ کے منہ پہ نوزب اللہ تھپڑ ماروں گا پھر اس نے اپنا بازو نکالا کہنے لگا جب میں نے تھپڑ مار لیا تو اس دن سے آج تک میری بان لکڑی کی بازو لکڑی کی طرح بنا ہوا ہے اللہ نے بازو سکا دیا اور جس جس شخص کے متعلق شک بھی ہے کہ یہ شخص حضرت عثمان کے قتل میں شامل تھا وہ بدترین موت مارا اور اس میں یہ بات میں عرض کر دوں کہ شیعہ لوگوں نے اپنی روایات کے اندر ایسے ایسے صحابہ کا نام داخل کیا ہے جن کا سرے سے کوئی تعلق نہیں تھا اس یہ سب کے سب لوگ مصر سے بسرے سے اور کوفے سے یہاں مدینہ منورہ میں آئے تھے اور ان سب کا سردار وافق بن حرب تھا اور ان کے پیچھے جو سب سے بڑا ابلیس اور شیطان تھا اس کا نام عبداللہ بن سبا تھا جس کی متعلق میں آغاز میں عرض کر چکا ہوں جو مسلمانوں کے اندر فتنہ ڈالنے کے لیے سب سے پہلے متحرک ہوا تھا اور میرے عزیز بھائی ان تین گروہوں عیسائی یہودی اور مجوسی ان تینوں کا مغلوبہ جو تھا پھر یہ ایک فرقہ باقاعدہ بن گیا جنہوں نے اپنا نام شیان علی رکھا یہ وہ ایسی داستان ہے جس کو سن کے جسے پڑھ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں لیکن میں حقیقت عرض کروں کہ اس کے اندر اتنا ملمہ سازی اتنی غلب اور اتنا جھوٹ بولا گیا ہے کہ حضرت یہ بتانے کے لیے کہ نہیں وہ اچھے لوگ تھے یہ ایک سیاسی کلیش تھا یہ ایسا ہوا تھا حضرت عثمان کے اوپر ایسے ایسے الزام لگائے یہاں تک کہ اہل سنت کے بڑے بڑے مصنف جو ہیں انہوں نے بھی یہ غلطی کی کہ میں نے ارض کیا تھا وہ مال تین لوگ ہیں جن جن سے یہ ساری روایات آتی ہیں ان میں ایک ابو مخنف لوت بن یحییٰ ہے جتنی بھی روایات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے متعلق بری روایات ہیں وہ ساری اس کے, اس کے اس کے پاس سے آتی ہیں اور اسی طرح ابن قلبی جو ہے صائب بن اس کا نام تھا وہ, وہ شخص دوسرا تھا جس نے صحابہ کے متعلق بے شمار ایسی باتیں گھڑی بالکل نامناسب ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ان سب سے بہت مبرہ سب سے پاک تھے جن لوگوں کی تہارت اور پاکیزگی کا اللہ نے اعلان کیا ہم ان کے متعلق ایسی باتیں کریں تو ہمیں شرم آنی چاہیے کہ اللہ رب العزت بھول گئے انہیں بھی پتہ نہ چلا کہ ان کے دل میں کیا ہے یہ کل کو کیا کریں گے اگر انہوں نے عدل نہیں کیا تو پھر دنیا میں کون ہے جو عدل کرے گا اگر ان کے ہاتھ میں نے کی نہیں ہاں ایک الزام یہ لگایا کہ آپ نے قرآن جو ہے یہ آپ نے ایک بنا کے باقی دی اب یہاں یہ بات عرض کر دو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت بڑا احسان ہے یہ, یہ غالبن اکتیس ہجری کی بات ہے آرمینیا کی سرحد پر ایک اسلامی لشکر آیا ہوا تھا اور وہاں مار کا تھا تو ایک دن رات کو مغرب کی نماز پڑھاتے ہوئے ایک امام نے رات کو ایک الفاظ میں پڑھا لوگوں نے پیچھے سے ٹوکا وہ نہ رکا اس نے پڑھ دیا جب نماز ختم ہوئی تو آپس میں تکرار شروع ہو گیا وہ کہنے لگے غلط پڑا ہے وہ کہنے لگے میں ٹھیک پڑھا ہے یہ صرف کراگ کا اختلاف تھا جس طرح ہماری پنجابی زبان میں بھی سیالکوٹ کے لوگ گجرا والے کے لوگ سرگودا کے لوگ یعنی ان میں الفاظ کا تھوڑا تھوڑا فرق ہوتا ہے اسی طرح عربی زبان میں بھی سات لوگتے ہیں مکہ کے لوگ ایک لفظ ہے میں ایک مثال کے طور پہ دیتا ہوں مکہ کے لوگ ایک لفظ ہے تابوت تا علف تا بابا بو پھر آگے تا تابوت, قرآن میں تابوت لکھا ہوا ہے یہ قریشی زبان کا لفظ ہے مدینے کے لوگ اسے تابو کہتے ہیں تا تا با بو آگے ہ گول لفظ ایک ہے معنی ایک ہے صرف لغت کا فرق ہے حضرت عثمان اس وقت انہوں نے آپس میں تلواریں کھینچ لی تو حضرت حضیف بن یمان جو اس کے سپاہ سلار تھے اس نے کہا خاموش ہو جاؤ امیر المومنین کے پاس جا کے فیصلہ ہوگا جب حضرت عثمان کے پاس آئے تو حضرت عثمان کاتبے وہی تھے آپ نے ان باغیوں سے بھی کہا کہ اللہ کے رسول نے قرآن میرے ہاتھوں سے جتنی طوال لمبی صورتیں ہیں میں نے اپنے ہاتھ سے رسول اللہ کی زبان سے سن کے لکھی تھی حضرت عثمان حافظ قرآن تھے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے دونوں کی بات سنی اور اس کے بعد فرمایا حضرت حضیفہ بن یمان نے آ کے کہا امیر المومنین مسلمانوں کی خبر لیجئے اگر یہ مختلف کراطوں میں اختلاف ہوا یہ آپس میں لڑ پڑیں گے کیونکہ بہت سے لوگوں کو پتا نہیں ہے کہ دوسری کراط میں یہ لفظ بھی پڑا جا سکتا ہے اب دیکھیے نا بشمسی وہ ہم یہ پڑھتے ہیں ایک کرات میں وشم یعنی ایک لغت یہ ہےاری ہے ادا, ادا جل اب جو عام آدمی ہے جو قرآن کی انتوں کو نہیں جانتا جب وشم سا پڑے گا تو وہ کہے گا یہ غلط پڑھ رہا ہے یہ کیفیت تھی تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی بات سن کے پھر حضرت زید بن ثابت کو بلایا اور انہیں کہا کہ اللہ نے قرآن قریش کی زبان میں اتارا ہے اور قریش کی زبان میں اسے لکھو اور دنیا کے اطراف میں پھیلا دو سات نسخے لکھے گئے جن میں تین آج بھی موجود ہیں ان میں ایک نسخہ وہ ہے جو ترکی کے میوزیم توپ کاپی سرائے استنبول کے اندر مسجد سلطان کے ساتھ ایک میوزیم ہے جسے توپ کا قبی کہتے ہیں اس کے اندر وہ قرآن پڑا ہوا ہے جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا تو ان کی زبان پہ یہ لفظ تھے آپ اس قران کی تلاوت کر رہے تھے فس یکفیہم اللہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے اور اس پہ آپ کا قران اس صفحے کے اوپر پہلے سارے کے آخری صفے پہ آپ کے خون کے دبے آج بھی دیکھے جا سکتے ہیں تو میرے عزیز بھائیوں یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا سبب بنے اور پھر حضرت عثمان نے یہ بات کہی تھی کہ مجھے قتل کرنے سے باز آ جاؤ یاد رکھو آج اگر مجھے قتل کر دیا گیا اس کے بعد مسلمان کبھی کٹھی نماز نہیں پڑھ سکیں گے مسلمان کبھی ایک ایک بادشاہ ایک حکمران کے ساتھ مل کے نہیں لڑ سکیں گے اس کے بعد یہ کبھی نہیں ہوگا بعض آ جاؤ اس فتنے کا دروازہ نہ کھولو لیکن ان بد نصیبوں کی تھی زندگی کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کو توڑ دیا جائے مسلمانوں کی قوت کو ختم کر دیا جائے وہ جو میدانوں میں ختم نہ کر سکے وہ نام نہاد لوگوں نے مسلمانوں میں داخل ہو کے مسلمانوں کے نوجوان بچوں کو برغلا کے اور اپنے مقاصد کو حاصل کر لیا اور مسلمانوں کو ایک تباہ ہونے والے رستے پہ ڈال دیا جو آج تک مسلمان اس فرقہ پرستی سے نہیں نکل سکے آج بھی یاد رکھے جب انسان فرقوں میں یا سیاسی طور پہ مختلف ہوتا ہے پھر ذہن میں تعصب ایسا آ جاتا ہے پھر انسان اچھائی اور برائی کو نہیں سوچتا وہ یہ سوچتا ہے کہ میرا دھڑا کیا کہتا ہے پھر وہ دھڑے کو اپنا ایمان بنا لیتا ہے وہ یہ کبھی نہیں سوچتا کہ میں یہ دیکھوں کہ معقول بات کیا ہے اور معقول بات کو اپنا ہی حق پہ ہوتا ہے میرے عزیز بھائیوں یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو میں کہتا ہوں وہ حق ہے ممکن ہے میں بحثیت انسان مجھ سے غلطی ہو جائے اور میں ایک نہیں ہزار کر سکتا ہوں اور دنیا کا ہر انسان سے غلطی ہو سکتی ہے لیکن یاد رکھو دو ذاتیں ایسی ہیں جن سے غلطی نہیں ہے ایک اللہ کی ذات ہے اور ان کی کلام قرآن ہمارے پاس ہے اس میں کوئی غلطی نہیں ہے ضالیکل کتاب ریب بفی اس سے ہمیں رہنمائی لینی چاہیے اور دوسری جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات آپ میں کوئی غلطی نہیں ہے اللہ کہتے ہیں ما الحوا اللہ وحی یہ میرے نبی اپنے پاس سے کچھ نہیں بولتے جو میں وہی کرتا ہوں وہ بولتے ہیں اور اس وحی کو جو صحیح احادیث کی صورت میں آج ہمارے پاس موجود ہیں میں یہ بات عرض کر دوں پہلے زمانوں میں کتابیں نہیں تھی انٹرنیٹ نہیں تھا کمپیوٹر نہیں تھے بہت سے لوگ ان باتوں سے محروم تھے لیکن آج دنیا کے اندر اسی فیصد لوگ پڑھنا اور لکھنا جانتے ہیں ساٹھ فیصد لوگ لکھنا جانتے ہیں اور اسی فیصد لوگ پڑھ لیتے ہیں چاہے اپنی زبان میں پڑھ لیں آپ دیکھیں نا ایک بندہ ایک بچہ پرائمری بھی پڑھا ہوا ہے وہ بوڑھا بھی ہو جائے وہ قرآن بھی پڑھ سکتا ہے اور اردو بھی پڑھ سکتا ہے چاہے اس نے صرف پانچ حالانکہ پانچ جماعتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی تو جو شخص پڑھ سکتا ہے میں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں اپنے دین کو ذرا دیکھیں ہم ہمارا دین ہمیں کیا کہتا ہے ہم عبداللہ اللہ بن سبا کے ٹولے کا شکار ہو چکے ہیں جس طرح انہوں نے مسلمانوں کو پھاڑنے کے لیے پلاننگ کی تھی ہم اس پلاننگ کا شکار ہو چکے ہیں مسلمانوں ہمارا اجتماع دو چیزوں میں ہے اللہ کے نبی نے اللہ اکبر حجت الوداع کے خطبے میں جب آپ نے وہ الارا خطبہ, دیا جسے خطبہ حجت الوداع کہتے ہیں اس میں ایک شکش یہ تھی ترک تو لن تزل ما تمسکتم تم کتاب اللہ وسنتی لوگوں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں جب تک ان دونوں کو اپناؤ گے گمراہی نہیں آئے گی ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک میرے زندگی کا طریقہ ہے اللہ ہمیں اس طریقے کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اس کے بعد یہ خلافت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو منتقل ہوتی ہے اور اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے اللہ نے زندگی اور توفیق دی تو انشاءاللہ اللہ آئندہ مجلس میں عرض کروں گا اکولا وسط لله. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يحده الله فلا مزللا ومن يضلل فلا حاديلا وأشهد لا إله إلا الله وحده لا شريكلا وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم <تمتحدث> <س cứu> <متصفح> <اللہ> حضرات محترم ایک ساتھی ہیں ڈاکٹر ندیم صاحب انہوں نے آپ سے التماس کی ہے کہ میری ڈیڑھ سال کی بچی دودھ میں گرنے سے جل گئی ہے اس کی حالت نازک ہے اللہ سے دعا کریں اللہ اسے صحت کاملہ حاملہ اجلاتا فرمائے ایک بھائی نے کہا کہ میں راشد حسین ولد اصغر جو کہ ڈنمارک میں کار ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گئے ہیں ان کے لیے دعا کریں اللہ انہیں معاف فرمائے منظور حسین سلفی صاحب فرنیچر والے ان کی اہلیہ الہی سے وفات پا گئی ہیں انہوں نے آپ سے درخواست کی ہے ان کے لیے دعا فرمائیں اللہ ان پر رحم فرمائے محمد شہباز کو یونان پولیس نے پکڑ لیا ہے دعا فرمائیں اللہ اس کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اللہ ہمارے ہر بھائی بہن کو اپنی حفاظت میں رکھے لیکن میں ایک التجا اپنے جوانوں سے ضرور کروں گا یہ جو ناجائز طریقے سے دوسرے ممالک میں سفر کرنا ہے یہ اپنی زندگی کو خطرے میں ڈالنے کے مترادف ہے اللہ کے لیے ایسا نہ کریں آپ اس وقت کا انتظار کریں جب آپ صحیح اور جائز طریقے سے کہیں جانا چاہیں تو اللہ لے جائے گا بہترین دعا یا ہیو یا قیوم بے رحمتی کا استغیث اے زندہ اور قائم ذات اپنی رحمت کے ساتھ ہماری مدد فرما تو جب آپ یہ پڑھیں گے تو میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ اپنے بندوں کی دعا کو رد نہیں کیا کرتا شاید سو میں سے کوئی ایک دو ایسے ہوں کہ جن کے لیے اللہ نے کوئی فیصلہ کیا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا وگرنا عموما اللہ دعا کو قبول کر ہی لیتے ہیں تو اس لیے میں التجا کروں گا اپنی ماں بہنوں اور بزرگوں سے اپنے بچوں کو خود موت کے منہ مو میں مت مدیلے بہت سے ہمارے بھائی دکھ ہوتا ہے سمندر میں ڈوب جاتے ہیں ان کی لاشیں بھی نہیں آتی صحراؤں میں قتل ہو جاتے ہیں ان کے ماں باپ ساری زندگی واپسی کی آس میں کاٹ دیتے ہیں خدا کے لیے ناجائز رستوں کو ہمیں چھوڑ دینا چاہیے جائز طریقے سے جائیں اللہ نے جہاں آپ کا رزق لکھا ہے انشاءاللہ وہ ضرور لے کے جائے گا تو میں اللہ سے دعا بھی کرتا ہوں جو بھی ہمارا پاکستانی یا مسلمان بھائی کہیں بھی کسی بھی مصیبت میں پھنسا ہوا ہے اللہ سب کے رحم فرمائے اللہ اکبر ایک بھائی نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی والوں کو آپ برا بھلا کہتے ہیں جن کے پاس حکمرانی ہے وہ ہر چیز کا لیسنس دے کر کرواتے ہیں اس کا نوٹس کیوں نہیں میرے عزیز بھائی میں پہلے بھی یہ بات عرض کر چکا ہوں اب میں پھر اللہ کے گھر میں کھڑا ہو کے یہ بات عرض کرتا ہوں کہ غلط کام کوئی بھی ہے چاہے وہ نواز شریف کرے وہ مشرف کرے وہ پیپلز پارٹی کرے یا پی ٹی آئی کرے میری کسی کے ساتھ کوئی کمٹمنٹ نہیں ہے کسی کے ساتھ کوئی دوستی یا دشمنی نہیں ہے جس دن میں اپنی ذات کے لیے آپ کو کہوں تو آپ میری گرے کو آ کے پکڑ لینا تم اس ممبر کو اپنی ذات کے لیے کیوں استعمال کر رہے ہو اگر یہ باتیں اسلام کی ہیں اور میں ان باتوں سے اللہ ڈراتا ہوں کہ ہمیں ان فتنوں میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے تو چاہے وہ کسی کا بھی ہو اس بات پہ کسی بھائی کو غصہ نہیں آنا چاہیے اگر اگر میں پیپلز پارٹی کو کہتا تھا یا مشرف کے دور میں یہ بات کرتا تھا تو وہی میرے بھائی وہی میرے بزرگ اپریشیٹ کرتے تھے آج اگر ان کی پارٹی کو کچھ ہوتا ہے تو پھر کیوں ایسی بات کرتے ہیں غلط کو غلط کہیں یہی اسلام ہے چاہے وہ میرا باپ کرتا ہے میرا بھائی کرتا ہے میرا بیٹا کرتا ہے جو غلط ہے وہ غلط ہے میں پھر اللہ کے اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں میرا کسی کے ساتھ کوئی دوستی یا دشمنی نہیں ہے میرا کسی سیاسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے میں کبھی کسی کے سٹیج پہ جا کے بات نہیں کی اور نہ ہی اس کو کسی کے لیے استعمال کرتا ہوں لیکن جو غلط ہے اسے غلط تسلیم کریں غلط ہے گانا بجانا غلط ہے یہ میرا بھائی یا بیٹا کرے گا تو وہ بھی غلط کرے گا اگر نون لیگ کوئی غلط کام کرتی ہے تو وہ میری خالہ کی بیٹی نہیں ہے وہ بھی غلط ہے تو میں بارہا مرتبہ یہ بات عرض کر چکا ہوں تو اگر جب تک ہمارے اندر یہ اوصاف نہیں آئیں گے دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی آپ نے ممبر پہ کھڑے ہو کے یہ بات کہی آج کے بعد چار سو درہم سے زیادہ حق مہر کوئی نہیں باندھے گا ایک عورت کھڑی ہو گئی کہنے لگی امیر المومنین اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ خزانہ باندھ تو آپ کیسے منع کر سکتے ہیں آپ نے کہا اللہ تیرا شکر ہے کہ میری ریا میں ایسی خواتین موجود ہیں جو میں اگر غلط فیصلہ کرتا ہوں تو مجھے ٹوک سکتی ہیں تو یہ اگر غلط کرتا ہوں تو مجھے کہیں لیکن اگر ایک غلط بات پہ میں کچھ عرض کروں تو اس بات پہ آپ ناراض ہوں تو پھر آپ کی مرضی ہے کیا قرآن مجید کو ہاتھ میں پکڑ کے بغیر وضو پڑھنا جائز ہے میرے عزیز بھائیوں دو چیزوں کے لیے وضو شرط ہے ایک نماز کے لیے ایک طواف کے لیے باقی جتنے بھی معاملات ہیں اس میں وضو کرنا اچھا ہے اگر بے وضو ہوگا تو وہ قرآن پڑ سکتا ہے پکڑ سکتا ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے ہاں اگر وہ جنبی ہے تو پھر قرآن کو نہیں پکڑ سکتا کیونکہ اللہ کا حکم ہے لا بہت سے بھائیوں نے اپنے بیماروں کے لیے آپ سے درخواست کی ہے اللہ سے دعا کریں اللہ سب بیماروں کو شفاتا فرمائے اللہ سب پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے اللہ مالک ہر مسلمان جو فوت ہو چکا ان اس پہ رحم فرمائے اللہ مالک ہر مسلمان کی ہر نیک حاجت اور خواہش کو پورا فرمائے اللہم منصرنا سر تنصر عالینہ و ولا ولاطلہ وزدنا ولا بلاطن کسنہ انت مولانا فن على القوم ملکا اللہ عم الاسلام اولمسلمین واضل شرق اول مشرقین اللّہ اعداء آدا الدین اللّہ مدم برآ الدین اللّہ مدم برآین یہاں میں ایک بات عرض کر دوں کل ہمارے اسی عمران خان صاحب نے ایک تقریر کی لاہور اس میں دو حدیثیں اور ایک حضرت علی کا کال کوڈ کیا ہے میں سب بھائیوں سے التماج کرتا ہوں اگر پوری کتب حدیث میں اس حدیث اس معنی کے الفاظ لا دیں تو ایک حدیث کے بدلے ایک لاکھ روپیہ دوں گا میں تینوں حدیثیں جھوٹ بولنی ہے تو جب ایک بندے کو شریعت کے متعلق پتہ نہیں تو اسے کہنے کا حق بھی نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کا النار اور میں نشاندہی کر دوں کون سی حدیث ہے حدیث کے لفظ ہیں آپ نے حضرت عبداللہ بن عمر کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور انہیں کہا یا عبد اللہ کن فر دنیا کا کا غریب او عابر سبیل اے عبداللہ دنیا میں اس طرح دن گزارو جس طرح ایک مسافر گزارتا ہے یا راہ گزر انہوں نے اس کا ترجمہ کیا کیا ہے کہتے ہیں کہ اگر تم مخلوق خدا کے لیے نہیں جی سکتے تو پھر مر جاؤ تو اگر مخلوق خدا کی رہنمائی کے لیے اور ان کے آرام کے لیے تو پھر ہزار سال جیو ایسے لفظ کی کوئی حدیث ہے تو مجھے بھی بتا دیں تو یہ نبی پاک کا نام لے کے بات کرنی آپ نے فرمایا من قذب علی متعمیدن فلیتبب وامکادہو من النار جس نے چان بوجھ کے مجھ پہ جھوٹ باندھا وہ سمجھے اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لیا دوسرا انہوں نے حضرت علی کا نام لیا کہ آپ نے فرمایا ظلم کی حکومت نہیں رہ سکتی کفر کی رہ سکتی ہے یہ حضرت علی کا قول نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے تو اس لیے آپ ایک ذمہ دار ہیں اور ایک قومی لیڈر ہیں میں آپ سے التجا کروں گا کہ آپ خصوصاً قرآن کی کسی حوا... آیت کا حوالہ دیں یا رسول اللہ کا کوئی فرمان بیان کریں تو کم از کم پہلے تحقیق کر لیا کریں اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اللہم انصرنا ولا تنصر علینا وعیزنا ولا تزلنا وزدنا ولا تنقصنا ورحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الكافرین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلاما علی المرسلين والحمد